و اضوا جی و اما بعد با مکتبا توت الجالیات کا مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکا سودی سروس کے تعاون سے آج ہمارے خطیب ہیں دنافیلۃ شیخ ابو بکر حازم تمیمی حفظ اللہ تعالی آپ کا موضوع سخن ہوگا ان اصلاح معاشرہ معاشرے کی مجتمع کی اصلاح وغیرہ آپ کے موضوع پر تمام بائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ جو باہر ہیں جو دائیں بائیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ شیخ صاحب کو حق بیان کرنے کی توفیع دیں اور سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیع دیں اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے اب میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلۃ الخ ابو بکر حازم تمیمی حبیط اللہ تعالیٰ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بغوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فَمَنْ يُفِعِ الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني یکلی صبح نہ کرنا علما علم لنا إلا ما علمتنا الم انت علیم الحکیم رب اعوذ آحوظ من منہامہ ذات شیقین اور آحوز بکا رب أن <تصفيق> ہر قسم کی حمد و صناع ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ مالک الملک جلانی والے کرام کے لیے خاص ہے جس ذات نے اس سارے جہاں کو پیدا فرمایا ہے اور اکیلا ہی اس ساری مخلوقات کو ایک عرصے سے روزی پہنچا رہا ہے اور ایک عرصے تک روزی پہنچاتا رہے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جہاں کو اور اس جہاں کے اندر آباد کار انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ یہ ساری انسانیت اپنے آنے کے مقصد کو جان لے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہمارے آنے کی ضرورت اور مقصد کیا ہے اور ہم اس کائنات کے اندر جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصعول اور شاہکار مخلوق ہیں اتنی کوئی بھی مخلوق شاہکار اور مصعول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اس انسانیت کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنا ذمہ دار بنایا ہے اور جتنا مخلوق اس مخلوق کو شاہکار بنایا ہے اور مسئول بنایا ہے اتنا کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی زمین پر مسئول اور شاہکار اور مسئول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے اندر انسانوں کے اندر بے شمار بیا کرام علیہم السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا تھا اس کا مقصد کیا تھا تاکہ بھولے ہوئے لوگ راستے سے ہٹے ہوئے لوگ اور اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں نے ایک عرصے سے چھوڑ کر اغیار کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ رکھا ہے ان کو رائے راست دکھائی جائے ان کو رائے راست پہ لایا جائے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ الہ العالمین اللہ مالک الملک خالق کائنات روزی رساں اور انسان کی بگڑیاں سوارنے والا پریشانیوں سے نکالنے والا اور غموں سے نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے جو عقیدہ کو لے کر سیدنا اعظم علیہ السلام آئے نو علیہ السلام آئے ادریس اور شیس آئے خود اور یعقوب آئے الغرض سوالات کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کی ریاست کا مقصد کیا تھا تاکہ اس امت کو اور اس کائنات میں آباد انسانیت کو اس بات کا درست دے سکیں کہ اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی حاکم ہے اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کے اندر ایسی ذات نہیں جو ہماری پریشانیوں سے ہمیں نکال سکے اور ہمارے مسائل کا حل کر سکے اور ہمیں مصیبتوں سے بچا سکے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے <تصفيق> تو میرے بھائیوں انسان دنیا کے اندر کامیابی چاہتا ہے اور کامرانی چاہتا ہے چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی بن جائے چاہتا ہے کہ میری آخرت بھی بن جائے میرے بھائیوں یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان روز نمازیں پڑھتے ہیں کعبہ تی آ کے بڑی دعائیں کرتے ہیں مسجد نبوی کے اندر جا کر وہاں بڑے نوافل ادا کرتے ہیں آٹھ آٹھ دس دس دن وہاں جا کے رہتے ہیں کس لیے رہتے ہیں تاکہ ہماری دنیا سدھر جائے ہماری آخرت بن جائے ہمارے احوال درست ہو جائے یہ دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے ہمارے ملکوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہم مشکلات سے نکل جائیں میرے بھائیوں یاد رکھو اس وقت تک اس دنیا کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہماری حیات مستعار کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے جب تک ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلو نہیں ہو جاتے ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلو نہیں ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے ہمارا معاملہ ناراضگی والا معاملہ ہے ہم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے میرے بھائیوں یہ دنیا کے اندر کہیں زلزلے آ رہے ہیں اور کہیں آپ دیکھ رہے ہیں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لوگ مارے اور مر رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے قبط اللہ میں لاکھوں لوگ رمضان المبارک میں دعائیں کر چکے حج کے موقع پر دعائیں کریں گے لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا پر ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں دکھا رہی نہ ہمارے گھر میں اس کا اثر ہے نہ ہمارے معاشرے میں اس کا اثر ہے نہ ہمارے شرکے میں اس کا اثر ہے نہ ہماری سوسائٹی میں اس کا اثر ہے آخر اس کا کیا سبب ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جس وجہ سے ہمارا ماحول اور ہماری گرد و پیش کی جو جہاں تک ہماری بصارت ہے جہاں تک ہماری بصیرت ہے ہمارے احوال درست نہیں ہو رہے اس لیے کہ اللہ سنائے تعالیٰ نے پرانے کریم کے اندر یہ بار بار کہا ہے وَمَا قدر حق قدر ہی لوگوں نے اللہ کی اس طریقے سے قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا ہے لوگوں دنیا کے اندر یہ بھر بہار کے اندر سمندروں کے اندر اور خشکی کے اندر جو بھی فسادات بڑھتا ہوتے ہیں اور جو بھی نقصانات ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے میرے بھائیوں اس کا صرف سبب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہمارے اعمال برے ہیں ہماری اتنی غلطیاں ہیں ہمارے اتنے گناہ ہیں ہمارے مطالبات کی لسٹ بہت لمبی ہے ہمارے مطالبات بہت زیادہ ہیں لیکن توبہ استبار بہت کم ہے نوافل بہت کم ہے اذکار بہت کم ہے عبادت بہت کم ہے باجمات نماز کی ادائیگی بہت کم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اگر ہم باجمات نماز ادا نہ کریں تو میرے بھائیوں یہ اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے وہ آدمی کامل مسلمان نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو آدمی بعض مات نواز ادا نہیں کرتا یہ بہت بڑا جرم ہے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن کریم کو آپ پہلے اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ جنت کے اندر جنتی چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے اس میں ان کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر بیان کیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر تم ہمارے ساتھ رہتے تھے ہمارے ساتھ کھانا پینا تھا کاروبار ہمارے ساتھ تھا معاملات ہمارے ساتھ تھے کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں ہم اکٹھے نہیں تھے لیکن آج کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں چلے گئے اور ہم جنت میں آ گئے اس کا سبب کیا ہے میرے بھائیوں یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ انسان مسلمان ہو اور پھر نہ کچھ نمازیں بھی پڑھتا ہو سچ کا خیرات بھی کرتا ہو اور زکوۃ بھی ادا کرتا ہو اس نے حج بھی کر رکھے ہو اور عمرے بھی کر رہا ہو بار بار کر رہا ہو حال کر رہا ہو لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان کہلا کر نماز کی پابندی کچھ اپنے سم میں لے کر اور سردی کی سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وزو کر کے گرم پانی سے بزو کر کے میرے بھائی یہ مقصد میں آتا بھی ہو لیکن پھر جہنم میں جائے اس پر افسوس زیادہ ہے کافی بر کوہر کی وجہ سے اتنا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس مسلمان پر افسوس ہے وہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ مسلمان ہو کر یہ مسلمان کہلا کر اپنی ذمہ کو ذمہ داریاں لے کر کلمہ پڑھ پڑھا کے خاندانی مسلمان بن کے اپنا نام اسلامی رکھ کے باپ دادا مسلمان ہیں پردادا مسلمان ہے یہ رجسٹرڈ مسلمان ہے خاندان مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود صدقے خیرات بھی کیے اس نے بڑے رفاہی کام کیے اس نے بڑے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا لیکن اس کا نقصان اللہ اتمن میرے بھائی اگر نماز میں تفاہل اس انداز کا ہے کہ آپ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن باجمات ادا نہیں کرتے تو اتنا بڑا نقصان ہے اتنا بڑا نقصان ہے کہ جہنمیوں کا جنتیوں کو یہی جواب ہوگا جب وہ یہ کہیں گے ماسل کو تم بھی سفر مسلم یا کیا جواب دیں گے کہیں گے ہم پختہ نمازی نہیں تھے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز نہ پڑھنے والے کافر وہ تو جہنم میں چلے گئے لیکن یہ فوائل فویلمسلیم نمازیوں کی ہلاکت کا جو مسئلہ ہے نمازی جہنم میں جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پختہ نمازی نہیں تھے جو نماز پڑھتے تھے وہ بے وقتی پڑھتے تھے کوئی پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھتے تھے جو پڑھتے تھے وہ وقت پر ادا نہیں کرتے تھے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کہلا کر انسان جہنم میں چلا جائے بڑے افسوس کی بات ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا ومن اراد فاولئک الذين فعلهم مشکورا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی اخرت بن جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے اس کے گناہ مٹ جائیں اور مالک اس پر راضی ہو کر اس کو جنت عطا کر دے اور اس کو اپنا قریبی مہمان بنا لے اور اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب ہو جائے اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین وحسن کا اگر نبیوں کا کا کا چاہتے چاہتے چاہتے چاہتے چاہتے چاہتے ہو اور ہو ہو ہو ہو ہو ہوگا کو کرنا اللہ کو راضی کرو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرو تم رسول پیغمبر جو دیں وہ لے لو جس سے روک دے اس سے رک جاؤ یہ تکوا ہے اور یاد رکھو کہ اللہ کا رسول کی کیا معنی ہے, اس کا اس کا معنی یہ ہے نہ اس پیغمبر سے خود آگے بڑھنا ہے نہ کسی اور کو آگے کرنا ہے جہاں یہ نبی ہوگا آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پر نہ کسی کو آگے ہونے کی اجازت ہے نہ کسی کو آگے کرنے کی اجازت ہے ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ سیدنا امیر عمر رضی اللہ بعد سے گزر ہوتا ہے آپ نے کیا دیکھا امیر عمر تو بات پڑھ رہے ہیں کے پرانے کچھ ان کو مل گئے ان کی تلاوت کر رہے ہیں اور اتنے انہمات کے ساتھ اتنی توجہ کے ساتھ اور اس قدر مستغرق ہو چکے ہیں انہیں پتا نہیں کہ میرے پاس کون کے آگے ٹھہرا ہوا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آئے آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اور جب کہ قرآن نازل ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا حضرت ہو کے کہا یا عمر یا کے نبی کے چہرے کو دیکھو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے آپ ناراضگی کی وجہ سے آپ کا چہرہ متغیر ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ بھر کی پریشانی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں عمر تو کیوں توجہ نہیں کر رہا حضرت عمر نے نظر اٹھائی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا طرف دیکھا اور فوراً کہا تو باللہ ربن و بالاسلام دینا و محمد الرسولہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا نبی کے اس پیغمبر کے نبی ہونے پہ راضی ہوا اس, اس اسلام کے دین اور اپنا مذہب اسلام ہونے پہ اللہ تعالی کی اس نعمت پہ ہوا یا رسول اللہ میں راض کی وجہ کیا ہے؟ تو پڑھ رہا ہوں یہ آسمانی کتاب ہے آسمانوں سے اللہ نے ناظر کیا, اللہ اللہ کیا جواب دیا آپ نے لو یہ کتاب آسمانی ہے یہ کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے موسا علیہ سلاد وسلام سے نازل ہوئی ہے لیکن یاد رکھو اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے علیہ موسا انہیں بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا اگر تم لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے پہ لگ جاؤ اور میں تم سارے سارے گمراہ ہو جاؤ گے تو ہمیں جس کی دعوے داری کرنی ہے اس آخر و پیغمبر نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی اللہ نے قرآن میں کیا کہا یہی بار بار کہا کہ تم اگر آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کا دھر مل جائے اور جنت کا حصول حاصل ہو جائے اور جنت میں جگہ اور سیٹ ریزرو ہو جائے اللہ ہم پہ راضی ہو جائے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے میرے بھائیوں ایک دعا ہے بڑی اہم دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے اس دعا کو ہمیشہ بڑھیں جسے حضرت سلمان علیہ السلام لے قرآن کریم کے اندر یہ دو مقامات میں سورہ نمل کے اندر اور سورہ احطاف کے اندر موجود ہیں سلیمان علیہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور, قیامت تک کے ہر فرد اور ہر مسلمان کے یہ ذمہ ہے اس دعا کو ضرور پڑھتا رہے اور نبیوں نے صدیقین نے سلوحان اور نے سب لوگوں نے اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے رکھا یہ دعا کیا ہے رب اوزعنی رب میں تیری ان نیبتوں کا شکریہ ادا کروں جو میرے والدین پر کی ہیں یا اللہ ہر وہ ایسا عمل کر سکو جس کے کرنے تو راضی ہوتا ہے انسان بڑے امان کرتا ہے دن میں بڑے گناہ کرتا ہے بڑی سیاح ہیں واللہ ہر آدمی اگر اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لے ایک منٹ سے پہلے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں تو یہ دعا کی ان اعمل ان ترضا یا اللہ مجھے یہ توفیق میں بھی اصلاح فرما, فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسن امام احمد کے اندر حدیث آتی ہے یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے آپ یہ دعا پڑھتے اللہ اللہ یہ دعا بھی یاد کرنے والی ہے اللہم ما اذا اللہ آئی کیا بات ہے اس کا کیا معنی ہے اللہ آئی یا اللہ مجھے تب تک زندہ رکھنا جب تک میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہو مجھے تب تک زندہ رکھنا اور مجھے تب فوت کرنا جب میرا مرنا تیرے علم کے مطابق بہتر ہو۔ جب انسان یہ دعا پڑے گا میرے بھائیوں 100% گارنٹی اس بات کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو आदमी اس دعا کو پڑھتا رہے اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محدثین نے اس کو شمار کیا ہے وہ 11 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے ہر فجر کی ہر فجر اذان کے ساتھ ہر اذان کے ساتھ ایک دفعہ پڑھتے اور فجر کی نماز کے یعنی فجر کی فجر کے ساتھ فجر کے اذکار کے ساتھ اور مغرب کے اذکار کے ساتھ نبی علیہ السلام رچنا دعا تین تین مرتبہ پڑھتے ہر اذان کے ساتھ ایک ایک مرتبہ اور ہر فجر اور ہر مغرب کے ساتھ تین تین دفعہ پڑھتے یہ گیارہ مرتبہ دعا محدثین نے اس کو جمع کیا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے کچھ بعید نہیں کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو ہر آدمی یہ چاہتا ہے آپ دیکھ لیں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کے کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے وحی دے کر بھیجا ہے میں ایک وحی کا پیغام ایسا لے کے آیا ہوں آپ بھی اسے یاد کریں اپنی امت کو بھی یاد کرائیں یہ بڑی جامع دعا ہے وہ کیا ہے اللہ کا عذاب القبر امن آزاد الجال فتنت الماد ساری باتوں کو سمجھ آ گئی لیکن یہ عند الموت فتنے سے بنا مانگی گئی ہے موت کے وقت فتنے سے بنا مانگی گئی ہے کہ انسان جب مر رہا ہو اسے پتا نہیں کہ اس کی موت کس حالت میں آئے گی خواتین امال کا دار و مدار ہاتھ میں بڑے یہ کس حالت میں مرا یہ جنا کرتا ہوا مرا یہ گانے سنتا ہوا مرا یہ فضولیات بکتا ہوا مرا یہ اللہ کو ناراض کرتا ہوا مرا ان میاں تیرا مجرمند جہنما لا یمو تو فرمایا کہ فرمایا یہ دعا فرمایا جو آدمی ان چار کلمات کو تحیات میں پڑے گا اس آدمی کو عند الموت اللہ تعالی فطر سے بچا کر اس کو کلمہ توحید نصیب فرمائے گا اور دوسری دعا جس کو گیارہ مرتبہ آپ نے بتایا وہ مسنت امام احمد کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس کے الفاظ ہیں یا مقلیب القروب عام دعا ہے لیکن تھوڑی سی آخر میں بدلی ہوئی ہے آپ نے شاید جو سنی ہوگی وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں مسنت امام میں اور بخاری میں اس طرح بھی موجود ہے اور جیسے عام سنی سنائی کی ویسے بھی موجود ہے آپ نے فرمایا مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ فجر کے بعد تین مرتبہ مغرب کے بعد ہر اذان سننے کے بعد ایک ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یا مقلب القلوب سب کلب العدین کا یا مصرف القلوب شرف کلب الماسی کا جبکہ ہم نے کیا سنا ہوا ہے یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی القروب شرف لیکن یہاں الفاظ ہیں یا مصرف القلوب صرف قلبی عن کیا معنی ہے اے دلوں, کو والے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی نافرمانی سے پھیر دینا تاکہ میں کوئی کام تیری ناراضگی کا نہ کروں تو میرے بھائیوں اگر ہم آپ دیکھ لیں انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو اور میں جب آخرت میں جاؤں اللہ مجھ پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخلہ دے دے تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی عمدہ بات ہے اگر آپ عقیدے میں سچے ہیں اپنی بات میں پکے ہیں تو واللہ آپ کی اس کوشش کی اللہ قدر کرے گا اللہ آپ کی اس کوشش کی قدر کرے گا اگر ہم ایسے امال کرتے رہے کہ اللہ ہم پہ ناراض ہو گیا اور اللہ ہم پہ ناراض ہوا میرے بھائی اگر اللہ راضی ہے تو بہت بڑی بات ہے اگر اللہ ہم پہ ناراض ہوا تو میرے بھائی ہم اللہ کو کیا جو جواب دیں گے اللہ کے سامنے ہم کیا مو دکھائیں گے جبکہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ تم ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو وہ بھی تمہیں لا کے دکھائی جائے گی اور اگر ایک ذرے کے برابر تم برائی کرو گے وہ بھی تمہیں دکھا دی جائے گی اور, فرمایا کہ الحسنتو الحسنتو فرمایا کوئی نیکی پرانی اور بسیدہ نہیں ہوگی کیا سوچیں گے سینکڑوں سال کئی سال پہلے نیکی کی شاید اللہ تعالیٰ بھول چکا ہوگا نہیں میرے بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن لا اللہ تبلا کوئی نیکی نہ بسیدہ ہوتی ہے نہ پرانی ہوتی ہے وما کانا ربوں کا نصیحہ، نہ تیرا رب بھولنے والا ہے کہ تیری تی ہوئی کو اللہ بھول جائے گا۔ تیرا ایک, ایک عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور تجھے کہا جائے گا کتابت کفا بنگل کفا بنگل یوم علی کا حسیبہ ابری کتاب زندگی کو پڑھ لے تو کیا کرتا رہا شم روز میں کیا کیا, کیا؟ تو رات کو کیا کرتا تھا تو تنہائی میں کیا کرتا تھا اللہ اکبر یہ مارے پریشانی کے کچھ نہیں کر سکے گا بس یہی یہ کہے گا کہ لاجواد یہ کیسا رجسٹرڈ ہے یہ کیسی کتاب زندگی ہے یہ کیسے فرشتے ہیں جنہوں نے کسی بات کو چھوڑا نہیں ہر بات انہوں نے نوٹ کر لی لا رہی ہے ما اور سارے اعمال کو حاضر کیا جائے گا ولا یگن و ربو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا کتنی زبردست بات ہے میرے بھائیوں اور کتنی یہ غور طلب بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنوار لے اور اس انداز سے سوار کے مالک کے سامنے پیش ہو کہ اللہ اس پر راضی ہو کتنی پیاری بات نبی علیہ نے فرمایا یہ امت ہے, یہ امتیں میری امت اور اس امت کی زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے اذا فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی سنا ساٹھ سال کا ہو گیا میں اب تو اس کے سارے عذر ختم ہو گئے اب وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ امتی میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان میں ہیں وہ تھوڑی عمریں ہیں ان اس عمر کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے اور اپنی زندگی کو نہ سنبھار سکے ہونا تو کیا چاہیے جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے اس کی نیکیاں بھی بڑھتی جائیں لیکن ایسا نہیں ہو رہا عمر بڑھتی جا رہی ہے ہماری بدیاں بھی بڑھتی جا رہی ہمارے گنا بھی بڑھتے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ انسان ہوگا کہ جس نے تنہائی پا کر گنا کرنے سے بعد میں آئے ہم کاملی ایسے کام کرتے نہیں ہیں ہر آدمی اپنی زندگی پر غور کرے کہ مجھے جب تو میں کیا گناہ ایسا نہیں کر گزرتا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے اور میرا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اگر دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی تو الگ بات ہے لیکن ہم کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جو چھپ چھپا کے کرتے ہیں فرما کے پہاڑوں کے برابر آپ نے مدینہ کے اونچے اونچے پہاڑوں کا دبکرہ دیا فرمائیں اتنے بڑے بڑے ان کے امار ہوں گے ان کی نمازیں ہوں گی ان کے روزے ہوں گے ان کے حج ہوں گے ان کے بڑے نیک کام ہوں گے لکن فرمائے جو چیز ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گی وہ یہ ہوگی کہ انہیں جب بھی تنہائی ملتی تھی تو فوراً گناہ کر گزرتے کیا ایسا نہیں ہو رہا اللہ معاف فرمائے اللہ ہمارے اندرون کو ہمارے بیرون سے زیادہ بہتر کر دے اللہ ہمارے اندرون کو ہمارے بیرون سے زیادہ بہتر کر دے اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے کہاں جا کے ختم ہو جائے کس سرزمین پہ موت آ جائے اور انسان اللہ کو ناراض کرتا دنیا سے چلا جائے نمازیں نہیں پڑھ رہا اور بعض نہیں ادا کر رہا ذکر و اذکار نہیں کر رہا تلاوت نہیں کر رہا اللہ کو ناراض کر رکھا ہے میرے بھائیوں کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام السلام نے سیدنا معاذ کو بلایا رضی اللہ تعالی نے انی اے میں اللہ ایسی کرنی ہوتی آپ کہتے اور اس ایسا انداز اختیار کرتے جس طرح معاذ کے ساتھ اختیار کیا آپ نے فرمایا مجھے تیرے ساتھ اگر محبت ہے تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں تجھے ایک نصیحت کروں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بات بھی اسی کی مانی جاتی ہے اور ماننی چاہیے نبی علیہ السلام نے دعا کیا ہے اللہ آئین اللہ ذکری کا وہ شکری کا و حسن عبادتی کا یا اللہ میں تجھ سے اس بات پر مدد کا سوال کرتا ہوں کس بات پر تیرے ذکر پر تیری مدد کا سوال کرتا ہوں کہ اپنے ذکر کی مجھے توقیق دے اور میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر کرتا رہس میں عبادت آتی گا اور تیری خوبصورت میں عبادت کرتا رہوں اس بات کا دیکھو انسان حالانکہ اس نے خیر کا کام ابھی کیا ہے نماز پڑھ کے وہ فارغ ہوا بڑی بھلائی کا اس نے کام کیا ہے اس کے باوجود اس کو کہا ہے کہ تُو یہ دعا کر کہ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ ان امور کے اندر میں تجھے راضی کروں اور تم مجھے, مجھے یہ توفیق دے کہ میں تجھ سے یہ مطالبہ کروں اور دعا کروں کہ یا اللہ تم مری ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اچھی عبادت کر عبادت پر میری مدد کرو جب نبی علیہ السلاۃ والسلام نبی علیہ اس دنیا سے آخری گزر رہے تھے آخری سال گزر رہا تھا نبی علیہ السلام اس دنیا سے جانے والے تھے نبی علیہ سلاۃ وسلام پر ایک وحی کا نزول ہوتا ہے وہ وحی کیا ہے فرمائے کا وسطہ کہ محمد چل چلاؤ کا ٹائم ہے اب دنیا سے آپ جانے والے ہیں اب کے ساتھ تم اپنے رب کے ساتھ رابطہ کرو اور اللہ کی تصویر بیان کرو کروک رب کا اور اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استفار کرو اس سے توبہ کرو امر مومنیر بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ السلام پر جب یہ, مجید کی آیا مبارکہ اور یہ صورت نازل ہوئی تو ہم نے تھے بہت روتے تھے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی متقی نہیں لیکن اس کے باوجود اغرن صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے اور تھوڑا سا غفرت کا پردہ سا آ جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں مجھ سے کچھ کوتا ہو رہی ہے تو فرمایا کہ میں پھر سارے کام کا چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے کم از کم ستر مرتبہ زیادہ سے زیادہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں اور بخشش طلب کرتا ہوں جس وقت میں سو مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں یہ غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور میرا معاملہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے جب نبی علیہ السلام معافیاں مانگ رہے ہیں ہمیں بلاولا معافی مانگنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے روز سو مرتبہ کم جو ہے اس سے ضرور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے فرمائے اس آدمی کی بڑی عزت ہوگی بڑا اسے شان ملے گا قیامت کے دن بڑا مقام ملے گا جس نے بہت زیادہ استغفار کیا ہوگا بڑی بات ہے عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک آدمی آتا ہے اسی طرح میر عمر کے پاس ایک آدمی آتا ہے اسی طرح حسن بصری کے پاس ایک آدمی آگے کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں انہوں نے کیا تلقین کی استرفار کرو فار کرو جب گناہوں سے معافیا مانگو گے یہ سارے حالات اللہ خود بخود ٹھیک کر دے گا بھی اس الفاظ غور کیا ہو اللہ اللہ کا دیکھو کتنے جامع الفاظ ہیں کبھی ہی ان پہ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ جسے تو دینا چاہے ساری دنیا اس کو نہ دینا چاہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا روکنا چاہ رہی ہے اور تو دینا چاہ رہا ہے اللہ جس کو دینا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو نہیں روک سکتی اور جس کو اللہ دینا نہ چاہے آپ دیکھ لیں کہ اگر اللہ آپ کو دینا نہ چاہے بازار میں چیز اویلیبل ہو آپ بازار میں گلیوں میں سڑکوں پہ آپ دکانوں پہ گھومتے رہیں خالی واپس آ جائیں گے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ اللہ دینا نہیں چاہتا لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بازار میں وہ چیز اویلیبل بھی نہیں ہے لیکن آپ بازار میں نکلے ہیں اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے آپ جائیں گے فوراً لے کے واپس آ جائیں گے کیوں ہمارا یہ عقیدہ نہیں بنتا کہ اللہ جس کو دینا چاہے اسے اسے کوئی کوئی روک روک نہیں نہیں سکتا اور جسے اللہ روک دے اسے دے نہیں سکتا۔ لہذا حالات کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دن رات اللہ کو یاد رکھے نمازوں کی پابندی کریں ازکار کی پابندی کریں اور استحال کی خاص طور پر ہم پابندی کریں اور سو مرتبہ روزانہ خجر کے بعد یا دن میں کوئی ٹائم مقرر کر لے ہم رضا اللہ سے سو دفع ضرور معافی مانگا کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو کداب و سنت کی صحیح طالبات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی حادہ واسطغفر اللہ علیہ و لکم و آخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ سبھی نمبر یہ خدا کرداز میں اللہ ہم سب کو اس برابر کی ٹوپی دے اللہ میں ہمارا رہا ہوں اللہ سے صاحب کی یہ حادری سن اور یہ بدل نسائ بہت مدو کرنا ہے اور ہمیں بھی اس پر امن موبائل دے اللہ صاحب کی یہ سننا سنانا بہت منظور کرنا ہے محترم کل عشا کی نماز کے بعد جو خوراک ہے وہ انام بجائے بہت اچھا معاف ہوا جناب نسیب رحمانی مسجد میں اللہ سبھی